فن مسلم اے ہمارے پروردگار تو ہم پر صبر کے سر کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا دے آمین